لَا هَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا والن الخبی تم فیقونا اس پورے رکوع میں اور اس سے آگے بھی اگلے رکوع کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ آداب بیان فرمائے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح, طرح, طرح یعنی ایک تو کا کسپتم میں اللہ تبارک و تعالی نے مال تجارت پر, پر اور دوسرا, دوسرا ماں اخرجنا نالہ من الارض فرما کر رب تبارک و تعالی نے زرعی زمین سے نکلنے والی پیداوار پر دونوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا ان دونوں میں سے مال نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ دینا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی یہ مبارکہ دیکھیں یادینہ امن وفق و ایمان والو تم خرچ کرو من کوئی ما بات کسب تم جو تم کماتے ہو اس میں سے پاک اور صاف ستھری چیزیں مما اخرجنا نہ من نے لڑ اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو ماں کا سر تم میں مال تجارت آ گیا مال تجارت سے دینا بھی ضروری ہے اور ہم زمین سے نکالتے ہیں تمہارے لیے اس سے مراد جو ہے وہ اشر ہے کیا ہے اشر ہے زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں یہاں زین میں ہے ماں میں جو ماں ہے نا یہ ما عموم کا ہے حضرت عید ماہ فردی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس کا نصاب نہیں ہے اس کا نصاب نہیں ہے جیسے آپ زکوٰۃ دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے اتنا مال ہے اتنا عرصہ پڑا رہا تو زکوٰۃ واجب ہے اور قربانی ہے اس کا بھی نصاب ہے فطرانہ ہے اس کا بھی نصاب ہے باقی ساری چیزوں کا نصاب ہے لیکن اس کا نصاب نہیں ہے جو بھی نکلے جتنا بھی نکلے اس میں سے دینا ضروری ہے جی یہاں تک کہ زمین ہے بندے کی اس میں کوئی شہد اگا ہے تو اس شہد کبھی بھی نہیں عشر دینا ضروری ہے اگر ہمارے ہاں تو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں زمینیں کاشت کریں گے سالہ سال بیت گئے اٹھا رہے ہیں کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں کوئی اشر نہیں دیتا بندہ ہیں لوگ لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے عشر کا ہوتا کیا ہے بہرحال یہ میں رہے عشر جو ہے یہ مسلمان کی زمین میں ہوتا ہے کس کی زمین میں ہوتا ہے مسلمان کی زمین میں ہوتا ہے کافر جو ہوتا ہے اس کی زمینیں خراجی ہوتے ہیں کافر کی وہاں ٹیکس لگتا ہے کیونکہ مسلمان جو ہے نا اس سے عشر میں ایک عبادت کا مانا ہے کس کا مانا ہے عبادت کا مانا پایا جاتا ہے عشر میں اور خراج جو ہے اس میں عبادت کا مانا نہیں پایا جاتا خراج ٹیکس کیا ہے ٹیکس ہے جیسے آپ اور ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں بل آتا ہے ایک دم تڑاہ نکل جاتا ہے تو کیا خیال ہے دعائیں دیتے وہ دیتے ہیں نہیں نا جی کوئی کسی کو کچھ سنا رہا ہوگا تو کسی کو کچھ کہہ رہا ہوگا بل دیکھتے ہی دل جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس طرح کر کے یہ ٹیکس کا نظام ایسا ہی ہے یعنی کہ جو کافر ہیں ان سے لے جاتا ہے وہ بھی راضی خوشی نہیں دیتے اے؟ اے؟ وہ بھی دبے دبائے دیتے ہیں چلو دینا پڑنا ہے کیا کریں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اشر جو ہے اس میں عبادت کا مانا پایا جاتا ہے اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ یہ راضی برضا رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ تم ردی چیز دینے کا تم ارادہ نہ کرو غلث تم بےآخذی اللہ انتفی کہ جب تمہیں کوئی دینے لگے حق واجبی یا پھر کوئی صدقہ تحفہ گفٹ وغیرہ کو دینے لگے تمہیں تو تم لیتے ہوئے ہچکی جاتے ہو جی مثال کے طور پر کسی بندے کا کسی کے ہاں کو واجب بنتا ہے لینا ہے اسے اگر وہ کو ردی چیز دینے لگے تو بعض اوقات یہ نہ بھی کر دیتے ہیں نی نی رہنے تو مجھے چاہیے رکھو اپنے پاس تو یہ بعض اوقات وہ صدقہ ہو حق کے بھی تو نہ ہو لیکن ویسے تحفہ دینا چاہے حق واجب بھی ہو یا پھر ویسے تحفہ بھی دینا چاہے تو بندہ جو ہے وہ لیتے ہوئے دل میں ضرور کہتا ہے بڑے بشرم ہے ایسی چیز مجھے دے رہا ہے میرے کس کام کی ہے نہیں کسی کو بندہ سوٹ لے کے دے دے اور کوئی بھی نہ بندہ وہ بیچارہ کیا کرے گا شوگر والے کو پانچ کلو مٹھائی یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے بھی ہیں حالانکہ بندہ فلان چیز استعمال نہیں کرتا لیکن باوجود تو دیں گے تو اب وہ جو بندہ شوگر کے مریض ہے وہ پانچ کلو مٹھائی بیچارہ لے تو لے گا لیکن اس کے اندر جو پکوڑے تلے جا رہے ہوں گے وہ تو وہی سمجھتا ہے نا ہیں اس کے اندر کیا اس کے لیے دعائیں کر رہی یا وہ کیا اس کے متعلق سوچ اپنا رہا ابھی اتنا احمق ہے اور پاگل ہے اسے اتنی حیا نہیں ہے کیا لے کے آ ہے لیکن وہ شرم شرمی لے لے گا اسے وہ بعد کی بات ہے وہ خود کھا لے یا کسی اور کو دے دے وہ کھا بھی جائے کوئی کچھ بھی تو یہ شرم شرمی لے لے گا اسے لیکن یہ تو کر ان لیا اس نے لیکن وہ محبت میں اس کو اس تحفہ قبول نہیں کیا ہے تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک یہی بیان فرمایا میں کہ تم ردی شہ بارک تمارک و تعالی کے نام پر نہ دو کہ تم جب بلس تم بے آخذی اللہ دوفی اور تم بھی وہ چیز ردی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی نہیں لوگے اللہ آنتغبی مگر یہ کہ تم شرم و شرمی چشمے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے چشم پوشی کرتے ہوئے لے لو گے چلو ان کی کریے اب کیا کریں چلو لے لیتے ہیں اس طرح کر کے رفتار کو فمایا جب تم بھی کسی چیز کو شرم و شرمی لو تو فرمایا کہ وہ بھی وہ نہ تحفہ ہے نہ ہی حق کے باجبی ادا ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں اس لیے چاہیے بندے کو کسی کو بھی کوئی چیز دے اگر اس کا حق بنتا ہے تو بھی حق جیسے اگر نفری طور پہ دے رہے ہیں ہم توفے کے طور پہ کسی کو دے رہے ہیں تو بھی دونوں صورتوں میں اچھی شاید دینی چاہیے اور یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے جید ہونے اور ردی ہونے کا معیار کیا ہے اب مثال کے طور پر کسی بندے نے زمین کاشت کی ہے ایک ایکڑ خربوز اور وہ خربوز سارے پھیکے خربوزے سارے پھیکے ہیں اب بتائیں سارے ردی ہوئے یا نہیں ہوئے سارے ردی ہیں اس کے تو اب شریعت اس پر لازم نہیں کرتی کہ یہ کہیں پھیکے کسی کو دے کے وہاں سے میٹھے لے آؤ تو وہ تم دو اب چونکہ اس کے پاس ہیں ہی سارے وہی وہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی گناہ نہیں رکھا کہ اسی پھیکی خربوزوں میں سے دے دے جس کو بھی دینا ہے حقیہ واجب ہے تو وہی وہ پھیکے وہ خربوزے جس, جس کو دینے ہیں وہ دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ لازم نہیں کیا کہ اب یہ پھیکے کسی کو دے کے یا جناب پھیکے جو ہے نا وہ میٹھے کر کے دے کسی طریقے سے جیسے آج کل میٹھے کر رہے ہیں خربوزوں کو ٹیکے لگاتے ہیں اندازے لگا پہلے بندوں کو ٹیکے لگاتے تھے پھر ایک بھینسوں کے گائےوں کے ٹیكے آ گائے کو ٹیكے لگا کے دودھ نکالتے ہیں ان کا اب نا اس بلا خربوزوں کے بھی ٹیكے آ ہیں خربوزے ہو گئے اور یہ ہندوڑا ہندوانا خربوز ہاں? ان کو بھی ٹیكے لگاتے ہیں ٹیكے لگا کے ان كو میٹھا كر اب بتائیں یار دودھ جو گائے کا نکالا جاتا ہے انجیکشن لگا کے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے بیماریاں بڑھاتا ہے بندے میں ہاں جی یعنی کہ جو چیز فطرت کے حساب سے آ رہی ہے اس کو غیر فطری طریقے سے نکالا جائے تو بتائیں وہ کیسے صحیح ہوگی جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے فطرت یہی ہے کہ بندہ ایسے خود ہی چلتا ہوا باہر جائے اس میں حسن ہے یا پھر ایک بندے کو دھرو کے کھینچ کے باہر نکالا جائے اس میں حسن ہے غیر فطری طریقے سے کسی بھی چیز کو نکالا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہی وہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر گائے ہے وہ اپنا مدت حمل پورا کرتی ہے جب پورا کر لے تو وہ جناب اپنا بچہ جنم دے گی تو بچہ بھی تندرست ہوگا اس کا دودھ بھی صحیح ہوگا سارا کچھ ٹھیک ہوگا اگر اسی گائے بھینس کو جناب اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی بندہ اس کے جناب کسی بھی ڈاکٹر کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کا بچہ جو ہے وہ باہر ہی کھینچ لے تو بتائیں نہ بچے کی نشو صحیح ہو پائے گی نہ کوئی اور کام صحیح ہو پائے گا غیر فطری طریقے سے نکالا نا اسی طرح کے دودھ جو ہے اس کو بھی غیر فطر طریقے سے نکالا جائے تو وہ بھی تو نقصان دے ہوتا ہے تو نہیں سمجھایا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ نقصان جو ہے نا ہر ایک چیز میں توبہ جو پھل لینے جائیں اس میں بھی زہر لگا ہوا ہے وہ کیا نام اس کا سپرے کرتے ہیں اس پر پتنی کتنی زہریلی چیزیں ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں بچوں کسی کو حیا نہیں ہے کسی مسلمانوں کے بچے کا بہرحال رب بار کو اتارنے کہ تم لیتے ہوئے کسی سے ردی چیز تو فما کہ تم کبھی بھی نہیں لوگے ہاں اللہ تو بے دوفی تم شرم و شرم شرمی وہ لے تو لوگے لیکن تمہارا دل راضی نہیں ہوگا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غنی حمید میں یقین کر لو یہ مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ تو غنی بھی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے ہاں وہ جو تم سے لے رہا ہے وہ تمہارے لیے لے رہا ہے جو جیسا تم دو گے اسی طرح کا تم پاؤ گے کہ نہیں سمجھ مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے دو سبب بیان کیے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ ہونے کے کہ دو چیزیں جو ہیں عموماً بندے کو رب تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی وہ کون سی دو چیزیں جی یہ دیکھیں الشیطان قوان واہد و یامرکم ویامرکم اللہ تعالی نے ارشا عمطان جو ہے وہ تمہیں دھمکاتا ہے غریبی آنے سے کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ دینے لگے تو فقیری جو ہے نا وہ اسے کھا جاتی ہے یار جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں کہاں سے لوں گا جب مجھے حاجت ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا آپ کے خود کے پاس چیز نہ ہو اور کسی کو آپ دے دیں تو موقع پر آپ خود پریشان ہوں گے پھر کیا بنے گا آپ کا بتائیں بھائی تو یہ ایک عجیب سوچ ہے جو شیطان جو ہے لوگوں کو دلوں میں وسط سے ڈالتا ہے اگر اللہ تعالی نے دوسری چیز دوسرے سبب بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کا وہ کون سی شہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مال خرچ نہیں کرنے دیتی اللہ تعالی نے شاہ و یامرکم بالفا شاہ اور وہ ہے فہشی بے جی नी فاشی नी اور یہی جو ہے یہ بندے کوئی شراب پہ لگاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مال نہ دے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال ہے نہ دے یہ رہے یہ جیسے مثال کے طور پر بندہ دودھ پی نا سو روپے کا پیٹ بھر جائے گا اس کا ہے یہ نہیں وہی بندہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شراب شروع کر دے گھر میں بیوی موجود ہے لیکن باوجود اس کے باہر منہ مارتا رہے اب گھر کا خرچہ مہینے کا اتنا ہوتا ہے باہر منہ کالا کر کے پورے ایک, ایک رات میں ایک مہینے کا خرچہ کر دیتے ہیں اور وہی بندہ اب شادی بیاہ ہوگا تو اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا ایک ہی رات کے اندر اگر اسی بندے کو کہا جائے یار رب تبارک ہوتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے اتنے پیسے دے دو تو فوراً اس کے ذہن میں آ اس نے کہا جو وہ تو ہے گجائش نہیں ہے یہ اقتصاد اور گنجائش یہ دو لفظ ایسے لانت پڑی ہے ان لوگوں کو کہ وہ جناب بے حیائی کے کاموں میں لاکھ خرچ کر دیں گے جب یہاں کی بات آئی تو مر جائیں گے ابھی ہماری پوری پاکستانی قوم کو مسلمانوں کو ملنے والے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے دل میں جو پریشانیاں تھیں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو اس ظلم کا دکھ دور کرنے کے لیے اور کشمیر میں کشمیر جو سارے کا سارا بک گیا ہے اس دکھ کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے. پاکستان کی بہت ساری چیزیں بیچ دی گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس مرتبہ کروڑوں روپے لگا کے ایک گانا تیار کروایا چودہ اگست کے لیے کروڑوں روپے لگا کے ایک گانا تیار کروایا چودہ اگست کے لیے ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کنجرے رہا سارے میراسی الو کے پٹھے کتے کے بچے ہیں سارے شرم نہیں ہے یہ حرامیوں کو تم پہ چودہ اگست حیا ہوتی چودہ اگست کو وہاں انڈیا سے ہند سے وہ ہندی تھا اس وقت سارا ہند سے جب پاکستان یہ بن گیا ہند سے ٹرین چلتی ہے لاہور اسٹیشن پہ آ کے رکتی ہے سوائے ڈرائیور کے ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا سوائے ڈرائیور کے ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا بتائیں ان کے اپنے ابے مرنے کی جب وہ برسی آتی ہے اس وقت بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے گانا تیار کرواتے ہیں حرمی. تو ان زلیلوں نے پوری قوم کو کیا سمجھ رکھا بتائیں پوری قوم میں ایک بھی بندہ غرد والا نہیں ہے جو ان کتوں کو رغم ڈالے ان کمینوں کو حرم خوروں کو پکڑے اور عورتوں کو ناچ گانا کروا کے جناب یہ لوگوں کو یہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے ہم تو آزادی اسی دن ہی سمجھے گے جس دن اسلام اور مسلمان آزاد ہو گئے بتا دھکے کے ساتھ میں حقیقت والی بات کہہ رہا ہوں اب جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والی بات رہ گئی ہے آسمان سے پتھر برسنے رہ گئے اور کچھ بھی نہیں رہا کوئی کسر نہیں چھوڑی ان زلیوں نے اتنا ربت بارک و کو راج کر رہے ہیں <تصال> رب دشمنی پہ اترائیں یہ زلیلو اور یہ اور بات ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بول, بول نہیں لوگوں ان کے, ان کے بارے میں کوئی ان زلیوں کو پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے منہ پہ جوتا مارنے والا, والا نہیں ہے اتنے تم میراسی کمینے نہیں ہو گھر بچے ہو ہے تمہیں حیا نہیں رہی تو ان کے ان کا ہو پڑے ہوئے کروڑوں ہو؟ روپے جناب لگا کے گانا تیار کروایا ان زلیوں نے چودہ گز کے لیے اور یہ مجھے ایک بندے نے بتایا اس نے کہا یہ گانا کافی عرصے سے تیار ہو رہا تھا کتنے سالوں سے کہ ایسا گانا ہو جس میں لڑکیاں ناچے اٹانگے اٹھا اٹھا کے پوری قوم کو وہ جو شہید ہوئے تھے ہمارے بندے ہیں نوز بن ذالق یہ امرت سر جو ہے نا یہ سکھوں کا جن کو انہوں نے دروازہ کھول کے دیا یہاں سے ان سکھوں نے یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بڑی بات طور پر موجود ہے میرے پاس خود کتاب موجود ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلمان بابا یہاں پاکستان وہ کہتا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ دھمال ڈال رہے ہیں کہتے میں قریب گیا تو وہاں کہتا ہیں ڈھیر لگا ہوا تھا مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہاں ان پہ ڈانس کر رہے تھے ان پہ ناچ رہے تھے بتائے کون سی آزادی ہے یہ ساری قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ تم رسول اللہ علیہ کا دین نافذ کرو گے تم نے کیا کیا اور عیدی کو جب کہا جائے یار مسلمان آپ کے غریب مارے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں ان کو کچھ دو تو پھر کہتے گنجائش نہیں ہے ہے یا نہیں ایسے پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو شیطان ان پہ حاوی ہوئے یا نہیں ہوا شیطان مسلط ہوئے یا نہیں ہوا ربتبارک و تعالیٰ نے عرشا فرمایا جی دیکھیں اب یہ شیطان جو ہے دو چیزیں تمہیں کہتا ہے کہ ایک تو غریبی کا ڈراوہ دیتا ہے تمہیں اور دوسرا بہیائی کے کاموں میں لگاتا ہے پیسہ پہ ایک کام میں رات دن سرف اورف پانی کی طرح بہ رہا ہے لیکن جب بات آئی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے دینے کی تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے پھر وہ نہیں, نہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا اب اللہ بھی بادہ دیتا ہے و اللہ عید مغفرتم من ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادہ دیتا ہے کہ تم مال خرچ کرو میری راہ میں بخشش بھی کروں گا تمہاری وہ اور تمہیں اضافی مال بھی عطا فرماؤں گا ادافم ادو میں کئی کئی گنا تک بڑھا دوں گا تمہارا مال رقط بارک و کا وعدہ ہے اب بتائیں شیطان کے دھمکانے سے تو ہم ڈر گئے رب کے وعدے نے ہمیں دلیر کیوں نہ کیا پھر اسے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے رب تبارک وطالیہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا تھا رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ پھر اس کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, مدد کرے گا, مدد کرے گا, مدد کرے گا یہ وعدہ رب تبارک و تعالی کا ہمیں دلیر کیوں نہ کر گیا اس وعدے نے ہمیں دلیر کیوں نہیں کیا ہے آج شیطانی کوتیں جو ہیں تاغوتی کوتیں جو ہیں انہوں نے ہمیں ایسا دبا رکھا ہے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ شیطانی ہتھیار اور شیطانی وس وہ ہم پہ حاوی ہیں لیکن ہمارے اندر ربت بارک وطالعہ کے قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی آپ جہاں بھی دیکھیں ختم پڑھا جا رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے گھروں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے یہ آ رہی ہے و کے وعدے پھر تمہیں دلیر کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن پڑھ بھی نہیں رہے ہو پھر قرآن زبان سے پڑھ رہے ہو اندر تمہارا جا نہیں رہا قرآن قرآن رفتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں واللہ عاسن علیم اللہ تبارک و تعالیٰ والا علم والا ہے آگے یو تل حکمت آپ یہ دیکھیں پیچھے بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر دو سو سڑسٹھ اور اڑسٹھ میں اور این آگے اس کی اگلی آیت دو سو ستر دیکھیں اس میں بھی یہی بات ہے بھگا فخ نفقت مال خرچ کرنے کی بات ہے لیکن بیچ کے اندر رب تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا یو تلحکمت معیش جسے اللہ تعالی حکمت دے دے, دے جسے حکمت دے دے, دے, دے, دے دے بات چل رہی تھی انفاق فی سے کی اللہ کی راہ مال خرچ کرنے کی بیچ میں حکمت کی بات کیوں سوال بنتا ہے نا بیچ میں حکمت کی بات کیوں آئی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا فرمایا کہ جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ حکمت طا فرماتا ہے نا میوں تر حکمت میوں تر حکمت خیر کثیرہ جس بندے کو رب حکمت دے دے تو اسے تو خیر کثیر طا کر دیا گیا اب فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرنے لگے جس کے سامنے یہ بات آئے کہ مال دینے کی ضرورت ہے اور وہ بندہ مال دینے لگے اور اسے وسلوز آئے اور نہ دے مر جائے گا ضرورت پڑے گی کہاں سے لے گا تو فرمایا کہ اب وہ اس وسلز کی پیروی کرتا ہے تو میں وہ شیطان کا غلام میں اگر وہ بندہ اس واسطے جو جھٹک کے رب تبارک و تعالی کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے رب تبارک و کے حکم پر عمل کر کے رب تعالی کے دین کے غلبے کے لیے پیسے دیتا ہے تو میں اس بندے کو رب تبارک و نے حکمت عطا فرما دی ہے یہ حکمت مطلب کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ یہ سمجھ گیا نا جی مال خرچ کہاں کرنا ہے رب فرماتا ہے اسے حکمت مل گئی یہ دونوں باتوں کا اجتہاد کا جوڑ ہے اپس کا تعلق اور رب تو تطبیق یہ ہے کہ ایک بیان ہو ہے کہ رب تعالی کی میں مال خرچ کرو اور ساتھ رب تبارک و نے یہ بیان فرمایا جسے حکمت مل گئی ہے اسے خیر کثیر مل گئی ہے اب اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ بندہ جو اپنا مال ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ نہیں کرنا اور ایسی جگہ خرچ نہیں کر رہا جہاں خرچ کرنا ہے وہ بندہ حکیم نہیں ہے وہ حکیم نہیں ہے بندہ اس کو رب تبارک و نے حکمت نہیں دی وہ حکمت سے خالی چاہے جو ہو <سؤال> آج ن مولوی بیٹھے بیان کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کا اور سے نکالا ہوتا ہے وہ لنگر تو بس اسی کام پہ کھڑے ہیں رات دن کھانے پینے پہ بس جا لنگر اتنا دسم اور ہم کو آپ نے دیکھا ہے دھکے کے ساتھ پکڑ پکڑ کے لڑکے مجبور کر کے گاڑی کا کھڑے ہو رو ادھر پانی پی کے جاؤ یہ کون سا ہے میں کس راہ پہ لگا رہے ہو <سؤال> تم لوگ <سؤال> ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا ہے صاحب نے کہا کہ اس لنگر کی حد کر دو کہتے میں نے پھر کے جوس بانٹ تیس ہزار کی جوس بانٹ دی پتہ میں نے کہا یار وہ لنگر صرف ہوئی نہیں ہے کہتے حضرت صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا بزرگ کیا کہیں آپ کو آپ بھی ہمارے لیے حضرت صاحب ہی ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے دیکھیں نا رسول علیہ صاحب نے ولیمے کے بارے میں فرمایا ولیمے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں پیٹ بھرے کو بلایا جائے اور غریب کو دھکے مارے جائیں جائے اس دن ہر بندہ اور دھکے کے ساتھ پلا رہا ہے پیور پیور پیو. بتائیں یار صرف یہی مصرف رہ گیا ہے یہ بھی بات دیکھیں شیطان جو یہی چاہتا ہے کہ بندے کو آپ کہیں نا یار یہ کتاب چھاپنی ہے تو اس کے لیے پیسے دے دو کبھی نہیں دے گا محفل کرانی ہے اتنی لمبی چوڑی محفل رکھے گا ستر نات خاں بلا لے کے ادھر ایک سو ستر پیسے آ جائیں گے یہ جیلناد خانوں کی تو کتنی سوئی پڑی ہے نوز باللہ نوزال کہیں بھی بات ہو نہ دین پہ حملہ ہو جائے ایک بھی نظر نہیں آتا ایک بھی نظر نہیں آتا لیکن جیسے جناب میں پھیلو بغیر بلائے اتنے پہنچاتے میری حاضری ضرور لگوائے گی جی. میں یہاں یہی مرنا چاہتا ہوں بس تو ایسے لوگوں کو آپ کسی کو بھی دیکھیں یا جیسے کھڑے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں دھڑ دھڑے پیسے پھینک رہے ہیں پانی کی پیسے باہر ہیں ناطخانوں پر قبالوں پر مراخیوں پر آپ اس کو ذرا پیچھے جا کے اس نے کہا مدرسے کے بچے کے لیے ایک سو روپئے دے دو کبھی بھی نہیں دے گا کبھی بھی نہیں دے گا وہاں صرف ایسا پیسہ اتنا ہو رہا ہے بنا پھرتا ہے وہاں کیوں نہیں دے رہا ہے وہاں سو نہیں دے رہا ادھر یہاں پہ لاکھوں اڑا دیے کیوں کیونکہ یہاں پہ ریا ہو رہا ہے نا دکھاوا ہو رہا ہے یہاں پہ شیطان راضی ہو رہا ہے اس نے کہا اڑا اڑا یہاں پہ تمہیں کیا پتا اس نے کہا بس یہی تو وقت ہے دکھانے کا لوگوں کو بھی حاجی بلو بھی کچھ ہے بتائیں یہ <سؤال> بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں طبیعت کے من اللہ اللہ تبار کو وطالہ سمجھا فرمائے یہ دیکھیں جی رب تمار کو نے نشاں فرمایا وما یہ کرو اللہ عل الباب میں اس سے نصیحت صرف عقل والوں کو آتی ہے بے وقوف اور پاگل لوگ ہماری باتیں نہیں سمجھتے رب فرما رہا ہے خالق کہناب فرما رہا ہے میں کہ بے کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ پیسہ کہاں دینا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ ان لوگوں کو سمجھے نہیں آئی وما یہ کرو اللہ الباب اس سے نفع حاصل نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جنہیں عقل کی دولت ملی ہے آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ومن فرماً من نفقت میں جو تم مال خرچ کرو او نظر تم من نظر یا تم کو منت مانو فین اللہ علم اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتا ہے یہ دین میرا مسئلہ بھائی سارے دوست غور سے سنیں سیاحت سکہ میں مسلم شریف میں حدیث شریف بخاری شریف میں بھی حدیث شریف ہے یہ غور نال سننا مسئلہ ہے اکل سات السلام نے شاہ فرمایا میں کہ کہ فرمایا یہ منت جو ہے نا یہ کسی خیر کو نہیں لاتی لوگ سمجھتے ہیں ہم نے منت مانی تو کام ہو گئے اکل میں ایسا ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے منت ماننے سے کوئی کام نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کا فرمان شریف ہے اور نظر ماننا جو ہے یہ شریعت کی نظر میں محمود نہیں ہے اور نہیں رسول اللہ السلام نے شاہ فرمایا نظر نظر جو ہے یہ کسی خیر کو نہیں لاتی ہوتا وہی جو رب تبارک و نے لکھا ہوتا ہے آقل اسلام نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے منت کے ذریعے نہ بخیر کا مال نکلاتا ہے بخیل سے مال نکل آتا ہے تو وہ جو کچھ نہیں دیتا کبھی بھی لیکن منت سے پیسے نکل آتے ہیں اسے مال نکل آتا ہے کوئی چاول چاولوں کی دیکھ بریانی کی نکل آتی ہے وغیرہ تو وہ دینے کو تیاری نہیں ہوتا یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے کہ بخیل سے اللہ اس تخرج آ میں ہاں بخیل سے مال نکل آتا ہے اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں اس کی جو علت سمجھ آتی نا کہ کیوں منع کیا گیا منت منت ماننا جو ہے وہ ناپسندیدہ محمود نہیں ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نوز بلّہ سمن منظال میں نے یہ منت مانی ہے کہ مولا اتنا مال دوں گا تیری راہ میں تو رب تبارک نے لالچ میں آ کے چلو مال ملے گا تو رب نے اس کا کام کر کہ نہیں ایک بندے کے منہ سے میں نے سنا یہ جو حدیثی پڑی نہ, نہ ہوتا تو مطلب کیا ہے نعوذ باللہ، وہ نظریہ بنا لیا کہ رب کی بھی مجبوری بن گئی اب میرا کام کرنا میں نے کہا تھا ہاں مولا اتنے پیسے دوں گا یعنی کہ وہ رب تبارک و سے یہ سمجھ رہے کہ معاوضے کے طور پر اب مجھے دے گا یہ نہیں یہ اسی سوچ اور فکر کو اسلام ختم کرتا ہے میں نا عمل جو ہے تیرا بے غرض ہونا چاہیے رب تبارک وہ تارہ کہ بارگاہ کے اندر کیونکہ منت ماننا جو ہے لوگ ایک ہے منت ماننا کوئی بندہ مان بیٹھا ہے تو اب شریعت لازم کرے گی اسے پورا کر ایک تو وجہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی دوسری وجہ یہ ہے کہ منت بہت سارے لوگ مانتے ہیں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے لوگ بہت سارے منت مانتے ہیں لیکن بعد میں جب منت کیا نام ہے اس کا کام پورا ہو جائے نا کام پورا ہو جائے پھر منت پوری نہیں کرتے تو بتائیں ایک چیز جو شرم تم پہ واجب نہیں تھی تم نے خود ہی واجب کی ہے اب اسے ادا ہی نہیں کر رہے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ مند کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں, نہیں؟ مند مانی ہے آج کچھ دنوں تک کام ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ ادا کر دیں گے لیکن وہ کام اگر دیر بعد جا کے پورا ہوا ہے تو پھر نہیں ادا کریں گے نوز بلّہ منظال یہ اس حوالے سے نا ایک میں نوزب باللہ صرف ہنسانے کے لیے نہیں نہ ہی کوئی ہنسے ملسے ملسے صرف ملسے عبرت کے لیے ایک مولوی نے بیان کیا, کیا, کیا ایسے بحیاء بحیاء ہیں جب مولوی بیٹھ کے خود اسلام کا خدا کا دین کا شریعت کا مذاق اڑائیں گے تو بتائیں بات کہاں جائے گی تو کہتے جی ایک بندہ تھا وہ دریا میں نہ ڈوب گیا ڈوبنے لگا تو وہ کہتا جی کہنے لگا یا اللہ میں بیس دیگیں بناؤں گا اگر تم مجھے یہاں سے نکال دے ٹھیک ہے نا وہ کہتے جی پانی کا بہاؤ آیا زور سے زور سے کھنچا ہوا پانی کا باہر نکل پڑا تو کہنے لگا کون سی دیکھیں اور کون سے چاول کہتے جی اتنے میں پھر جنا پانی آیا اسے اندر لے گیا کہنے لگا یار میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ کون سے چاول یعنی چاول کون سے ہوں کرنل والے ہوں یا دوسرے ہوں اور میٹھے ہوں یا نمکین ہوں میں تو یہ پوچھ رہا تھا بتائیں یہ مذاق ہے یہ نہیں رفتبارک وطالہ حال تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے میں کہ یہ صرف مال نکلوانے کا ایک طریقہ ہے یعنی کہ مال نکلاتا ہے بخیل سے منت مان لیتا ہے بخیل تو اس سے مال نکلاتا ہے بگر نہ وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا اس سے ثابت ہوا کہ بندہ جو ہے نا کوشش کرے کہ منت نہ ہی مانے پوری نہیں کرتا تو اس لیے اسے چاہیے کہ منت نہ اور باقی رہی جو منتیں یہاں مانتے ہیں کہ میں فلاں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا یہ منت ہے ہی نہیں یہ منت ہے اور نہ اسے پورا کرنا واجب ہے یہ ذہن میں رہے مسئلہ اور آج بھی نقد بلزال کو لوگ منت مانتے دادا صاحب دربار پہ تیل دے آئیں گے وہ تیل جاتا ہے ایسے بہا کے جاتا ہیں وہاں کتنی بربادی ہوئی ہوتی ہے اتنی جگہ ساری خراب ہوئی تیل کی ضرورت ہے آپ بتائیں تیل کی ضرورت تب تھی جب وہ وہاں پہ دیے جلتے تھے اب تو دیے بھی نہیں جلتے مسجد میں بھی تیل جمع ہوتا تھا پرانی یہ طریقہ ہے لیکن مساجد کے لیے مدارس کے لیے جہاں بیٹھ کے بچے دین پڑھا کرتے تھے لیکن مزارات کے لیے مند مارنا تیل کی اور وہ بھی اس دور کے اندر جب اتنے بڑے بڑے بڑ کمبک لگے ہوئے اتنی لٹریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ تیل ایسے بھی آ جاتا جاتے ضائع ہو رہا ہے بہت سارے مزارات کھڑے تیل پہ آئے گاڑی پہ اور تیل ڈار رہے تو کون سا قدفہ ہے بھی بتا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا فرمایت اس طرح کی بہت ساری منتیں ہیں جو ہیں ہی فضول منت شریع نہیں ہیں منت شریع نہیں ہے کسی نے منت مانی ہے کہ میں ایک دیکھ پوری چاولوں کے دھتا صاحب لے جاؤں گا وہیں بانٹوں گا اس پہ کوئی واجب نہیں ہے شرن کہ وہ وہاں لے جائے اور وہاں جا کے بانٹے اپنے علاقے میں بانٹ دے غریبوں کو دے دے مدرسے کو دے دے بات سمجھ آ گئی نا وہاں پہ جو فرق پڑے ہوئے نا ملنگی چرسی ان کو دینا ضروری نہیں ہے یہیں پہ اور دوسری بات یہ کہ وہاں جا کے دربار پہ آپ جا کے بانٹیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون مستحق ہے کہ کون موسٹ ہے کہ نہیں ہے کسی سے کیسے پوچھتے رہیں گے ہاں بھائی تر کچھ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں مدرسے کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے مدرسے میں بچے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ جو غریب بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ تو یقینی بات ہے نا بچے آتے ہیں یقین ہے نا کہ یہاں پہ دیا جائے گا تو لگ جائے گا وہاں ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے جہاں ہمیں پتہ ہے منت کے پیسے ہیں منت کا مال ہے وہاں دے رہے ہیں ہم جہاں پہ جہاں امیر بندے بھی بیٹھے ہیں غریب بھی بیٹھے ہیں اب وہاں دے رہے ہیں تو بتائیں وہ کیسے منت پوری ہوگی جتنا آپ نے امیروں کو دیا اتنا دوبارہ دینا ضروری آپ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے, فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے عرشا فرما فین اللہ علامہ بے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور آگے بتا کیا فرما وما علیہ اللہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے ظالمہ کو کوئی مددگار ہے, نحن نحن ہے نہیں ہے یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی نا جو بھی بندہ ان کی مخالفت کرے گا یعنی کہ غربت کے ڈر سے مال خرچ کرنا چھوڑ دے فحاشی اور بے پہ کے کاموں میں لگاتا رہے دین کی بات ہے تو کہ گنجائش جی نہیں ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت کی بات کی ہے اس حکمت سے منہ پھیرے رہے اور غلط جگہوں پر مال خرچ کرتے رہے اور منت مانے اور پوری نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور مال خرچ نہ کرے رب تبارک و تعالیٰ انہیں سب کو ظالم فرمائے مالی ظالمین میں انسار یہ سارے ظالم ہیں رب فرماتے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق